آڈیو ریکارڈنگ رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مستفیٰ چوک دار سلام پوجا والا الحمد للہ می باد وصنا لا سيد اللنديا من جودي ولاك ما هي الظن والخطا سبحان اللہ ندی الله سبحان الله امنا بعد فاوجد الله السميع العليم من الشيطان من بسم الله الرحمن الرحيم عليهات ساجل اللهم رحمنا يتدع سبحان صدق الله مولانا العظيم ودللنا رسوله النبي الكريم عليه وعلى اله اصحاب الصلاه والتسليم سبحان الله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب اله الله جعل يصلون على النبي يا اللذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه يا رسول الله ولا اله الا الله ولا اللہ علیہ سل بو بکرو مرو جد کے تمام جو سجے کبے والے پاس دیا ساریا نو ختم کرو تو ادر توجہ کرو قبولیت والیا نے منہ نکلے بول انشاءاللہ شاء اللہ قبول ہو گے آواز دارے رل کے پڑو سرور آے دل چور آے تو ضرور ضرور آے بو بکرو مروس ماں در تو میں سد کے جا بو بکرو موس अतः तो کملی والے دا ہر یار بڑا سوڑا ساڈ کملی والے دا ہر یار سوڑا ساڈ کملی والے دا ہر یار ساڈے کم لے والے گان ہر یار سوڑا ساڈے کملی والے گان ہر یار چراو مسجدوں مہراب ممبر بو بکرو مر اس مانو کم لے وال ہر یار سونا سڈ کم یار سونا سونا سونا داروا انمدین تل علم بہسمان سکف ہے انمدی نتل علم و پال بار آر یار ہونا ساڈے کم والے بار ہر یار سد کے جا ساڈ کملی دا ہر یار سونا ساڈ کملی دا ہر یار سونا ساڈ کملی دا ہر یار سوڑا سا کم لیوال ہریا کوئی وہ جڑے صرف علی دی محبت دا دم بھرتے ہیں ابو بکر عمر اسمان دی عظمت دے ملکر کوئی نے جی ابو بکر امر اسلمان کی محبت کا نعرہ مارتے ہیں علی دی عظمت من کر لے کر سننی ہلفی بریلوی مسلمان کڈے کملی والے ہر یار سونا ساڈے کملی والے ہر یار سل ال ولحی و سوہدی سل ال و سل سلا تم سنت محترم بزرگوں دوستوں پیارے عزیز سنی مسلمان بھائیوں اور میری بہنوں اج دیت نورانی و روحانی تقریب جس وچ میں اور تسی سب حاضر ہوں مصطفیٰ آباد اہل سنت یا جماعت کی دی، مذہبی دینی اصلاحی اور تربیتی دینی درسگا دارالعلوم شیر ربانی دائے مبارک نورانی پروگرام اور حضرت خلیفہ چہارم بر حق کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی ہو آپ جی یاد پار اس تقریب کا اہتمام کی گیا دعائے اللہ کریم ساری سارا کی اس حاضری نولا کدوس اپنی بار گاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور سڈے سب واسطے ذریعہ نجات بنا اللہ تعالی اس مسجد نو بھی اور اس مدرسے نو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس وچ ایمان ہر لحاظ نال مولا کریم اپنے پیارے حبیب کریم وسلم دا صدقہ خیر و برکت عطا فرمائے اور اس ماہ مقدسہ برکت نال بہتر تو بہتر اجر ثمرہ اس دنیا تے بھی میرے تو حشرے تسا تلازت کلام پاک بھی اور شریف بھی سنی اور محضوز ہو اور اپنے کلوب ہے اور بالخصوص استاد العلماء شیخ الحدیث صبر تقسیر حضرت علامہ مفتی محمد عبد صاحب قادری دامت برکاتہم القسیح آپ بیانِ زیشان ذیشان مبارک تو تسا سما فرمایا ہے اور علاقے دی جانی پہچانی شخصیت جنابے غلام صادر صاحب ممبر صبائی اسمبلی انہ نے بھی سامنے اظہار خیال فرمایا ہے دعا ہے اللہ کریم ساری سارا کی حاضروں نولا قدوس اپنی بارگاہ مقصد اندر قبول فرمائے سہت اللہ تحت یہ ناچیز بھی تام حاضر چوندیا چوندیا چند ایک لمیاں چوڑیاں کی. بس سا انداز چوندیاں چوند دعا کرے اللہ تعالی حق بیان کرنے دی توفی عطا فرمائے اور وہ سن کے خود بھی عمل کرنے دیتے بھی عمل کرانے کی توفیقت کوال پاک مقدا جہی میں توارے سامنے تلاوت ہے ان نل آمان سوال سیاح جہاں مر رشمان وداس مل کے کہو فما بے شکو لوک جنہ نے ایمان لا اور ایمان کیتے اچھے کام کیتے اللہ کریم جل جلال ہُو منوال ارشاد فرما نے کہ اصا انہوں ایماندار نیکوکار دی محبت لوگ دیا وچ چاہ فرما جل چی محبت ہوگی زبان تی ذکر بے بے میرے نال بولنا جڑا جدو میں بلاوا بڑی مہربانی تاکہ می پتہ لگے کہ تسی سنن دے موڈ وے کوئی محسوس کرو کہ واہ واہی وقت ہو گیا تے ذرا مینو ذرا دس چڑیو تاکہ کٹھے جناب فارغ ہوئی ہے نہیں نہیں صحیح بات ہے مطلب ایک یہ سب نہ میں جناب جی لگا رہا تے تھی جناب جی فارغ ہوئے ہو ہاں تو جو ہے نا ان شاء اللہ تعالیٰ گلا بالکل سیدیاں جت کے انداز ہو جی, دل جی, جی, دل جی محبت ہے جی دل چی محبت ہوئے بولو زبان تھی ذکر <تصفيق> اسنی تبارک ہوئے آ کو خیر مبارک <تصفيق> میں قسم اٹھا کے کہ کہنا تڈے سنیوں سچا ہونے کی ایک ویڈی دلیل کبھی دلیل ہے کہ سڈیا دلانچ محبت ایماندار دی تا دوبان ایمان نیکو دی تو ساری زبان سے بھی ذکر ایماندار کیوں نہ ایماندار کوئی ماں کا لال انکار نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی نار کی گنجائش ہوئے گی ان ایماندار لے کو کار کون کون نے دتا لی ہجویری خاجا اجمیری گو جلی اللہ اللہ مولا علی مولا علی مولا جن شا کے چتر دے تو جنو کے برا کھڑا کر کے بولو مولا الی رضی اللہ, تعالی عنہ. آل اللہ. اور اگر میںماندار کی لسٹ گننی شروع کر دیا اپنے ناقس علم ناقص دن مطابق تو یقین کرو رات مک جائے پر نیکا پاکان کی لسٹ ختم نہ ہو لیکن صرف میں ایک سامنے پہ رکھ دماندار نیو کارا ہے بھی نہیں. تے دا میں نام لے کے کی ارض کیا کوئی مان دا لال انہوں دا ایماندار ہونا نیکوکار ہونے دا انکار کر سکے گا <متحدث> بلکہ دجے بھی مندے <متحدث> کہ واقعی ایماندار بھی نہیں نےکو نیکوکار بھی نہیں <متحدث> آدمی نے اقل مندوں واسطے اشارہ ہی کافی دجے بھی بندے نے کہ واقعی اے ایماندار بھی نے اور اکوکار بھی نے باری باری باری تنیا اج رمضان پاک دیا ان مقدس راتا چلا مقدس راتا دی اندر قبولیت والی کڑیاں اشتہارات چھپوا کے سپیکر لگا کے ٹیوبا جگا کے رونک لا کے محفوظ سجا کے الحمد للہ تو نہیں ان کا ذکر کرتے ارے بھی یاد رکھو متے کوئی آخ میرا کمال ہے میں دا ذکر کرنا میرا کمال ہے مت کوئی آخ گمان کرے کو خیال لیا میرا کمال ہے کمال کمال کمال ہے کہ جیری ذات حکمل ہا کے میل سڈے کولو اپ دا ذکر کرا رہا ہے ہو نا شرم دین ان سال موم ن کملتے اچھے ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ اللہ کری فرمان ایماندار محبت پیدا کر سڈے دل ਤੇ انہ ایماندار نیکو کار کی رب نے رکھی کیوں نہ ساری دکان ایماندار نیکو کار کا ذکر جاری ہوئے حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی بولو مشکل کشا علی کھڑا کر کے بولو مشکل کشا علی مشکل کشا علی شیر خدا علی شیر خدا علی شیر خدا علی, شیر خدا علی, شیر خدا علی رضی اللہ عنہ جنہاں دی یاد چل سجا کے بیٹھے کون نے راتو توجہ کرو جنہاں نے بچپنے اندر چھوٹی عمر اندر سرکار مدینہ تے سب تہلا ہی مان لیا اللہ شیر خدا نے تعل نے ایک موقع پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اثر دی نماز ادا فرما لی نماز اثر پڑھ لی حضرت مولا کائنات جو آپ نے فرمایا لی ارد کی لبئی یا رسول اللہ اے اللہ کے پیارے رسول آقا مولا حاضرہ کیوں کرنے فرمایا لی میں آرام کرنا چاہنا میں آرام کرنا چاہنا سرکار نے میں آرام کرنا چاہنا علی نے نہیں اٹھا ہار دو میں بستر لا دیا پارجو میں چار پہ چا دیا علی بھی شاید اسی انتظار ہی سن کہ اج موقع بڑا پیارا ہے کہ سرکار کا دیدار کرانے رج رج کے مولا کائنات نے اپنی لت مبارک کھول دیتی اپنی ران اج کر کے بچھا بچا تے عرض کیتی سونے اتنے میری ران تے اپنا سر رکھ کے آرام فرما نبی پا نے نہیں فرمایا کی بوجھیا آدمی میرے واسطے کوئی بستر بستر کوئی نہیں سرکار نے مہربانی فرما دیا آیا علی شیر خدا دے اس انداز نو قبول فرما لیا سرکار علی شیر خدا کی ران تے اپنا سر اکدرس رکھ کے آرام فرما تے علی شیر خدا نے اثر دی نماز ادا کرنی سی سرکار اثر دی نماز پڑھ چکے سن تے علی شیر خدا نے اثر دی نماز ادا کرنی سی سرکار سر اکدس رکھ کے علی شیرے خدا دی رانتے استرا فرم آرام لیٹے علی لے خدا کملی والے دہرا و دہاں ویکھی جا رہا کچھ وقت گزریا کچھ وقت گزریا خیال آیا کہ میں تے دی نماز علی ادا کرنی میں اثر دی نماز علی پڑھنی اس طرح چہرہ سرکار دا دیکھ رہے ادھروں سورج گروب ہونے والے پاس جا رہے جو, جو سورج علاق کی میرا مطلب ہے غروب ہونے والے پسے آد مولا کائنات دی دل دی تڑکن ود دی بدی ہے کہ میری اثر دی نماز جا رہی ہے ہن کران کی سونے نو بیدار کرنا سکار دے آرام ہی خل لے ادھر سورج کے وروپ ہونے والا پروگرام تو ادھر رب کا فرض جانا ہے کریے کی ہونا چاہیے تو جو کرنا چاہیے علی نبی پاک نو اٹھا حضور نو بیدار کر صلی اللہ علیہ وسلم تے اپنی اثر دی نماز ادا کر تے عشق کی کہند ہے عشقاند علی سرکار دے او آرام فرمانے تے سرکار دے نین فرمانے تے اللہ دا فرض بھی قربان اللہ اللہ نماز رب دا فرض رہن تے رہ جائے پر کملی والے دے آرام وچ خلل آنا چاہی دا عشق ہے کہہ رہے ہیں دل کی کہ دل کہ سرکار نو بیدار کر نبی پا کر سلاح سلاح اٹھا تو اپنی اثر دی نماز ادا کر، عشق کی کہہ دا کہ نمازیں گل کا زا ہو دل ادا ہو نماز کب ادا ای پتہ نہیں زندگی کے اندر فیر یہ مبارک موقع نصیب یا نہ ہو اے مبارک لمحہ مبارک کڑیاں زندگی نصیب ہون ہو نہ کوئی گل نہیں آخر سرکار نے بےدار تے ہونا ہی ہونا تے نماز باد ادا کر لی جاوے گی پڑھ لی جاوے گی لیکن کملی والے والدو ہاتھ چہرے والے ول لہ دیا پیاری زلفا والے ول فجر دی پیاری پیشانی والے یا سیندیا مبارک تے سونے دندا والے الم نشرا دیا سینے والے و ہا دی پیاری تے سونی زبان والے بل اثر پیارے زمانے والے لام کا دی پیاری جان والے محبوب آرام درام خلل نہیں آنا نو بےدار نہیں کرنا چاہیے نماز رب درز رہ جائے تو اجو پر مارا دوستو یاد کے اندر پیاری میں سجا کے بیٹھن والے ہو جناب جی وقت گزرتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ سورج غروب ہونے والے پاسے جا رہے اگر مولا کائنا علی کرم کر اللہ وجہہ کریم آپ کدی سرکار چہرے وال نے والے آسمان دے سورج وال دے نے سورج آہستہ آہستہ جناب غروب ہو گیا نماز دے اثر مولا کائنات کی فوت ہو گئی قضا ہو گئی گویا نماز اثر رہ گئی لیکن جد جناب نما دے اثر قزا ہوئی تولا آپ دیا اک نماز اثر دے فوت ہون دی یعنی افسوس ہویا غم ہوا ایس افسوس تے نماز دے فوت ہونے والے افسوس کے اکا وسو جاری ہو گئے زاروں قطار رون لگتا ہے جدو گرم گرم آسو میرے نا دیا میرے بال تو جو آپ دیا گرم گرم آسو نکلے چیڑا گود دہا سی کملی والے کا سر انور گود ویسی ایسر اکھا آنسو نکلے تے گرم گرم آسو نے علی دیا اکھا چکل کے چہرہ بدو ہاتھ بوسے لینے شروع کر دیتے ہر سرکار دے چہرہ بدو ہاتھ سرکار دی نبوبت دیا تے جدو جناب علی شیر خدا دیا اکھا چ نکلے ہوئے آسو نے بوسے لیا نا آی آی آی تے میرے تے آکا رحمت دو عالم نے اپنی مبارک اکھا کھولیاں تو جو ہوئے گی تو مزہ آئے گا سرکار نے اپنی چشمانی نبوت نو کھولیا جسوں ایسر اکھا کھول کے مبارک نورانی اکھا کھول کے دیکھیا کہ رو رہے علی رو رہے نے نمازے اثر فوت ہونے دی وجہ روئے سرکار نے ویخیا علی روڑا نے علی شیر خدا جدو روندے پینے تے میرے آقا نے اپنی نگاہے نبوتوں کھول کے تے روند علی نیک کے فرمایا ما یوگ کی کا یا علی یا علی یا علی مزہ نہیں آیا سارے بولو کوئی کوئی شک نہیں پیا کسی نے علی سا نبی لیا او نہ آخ کیا کہ مہاج کی کا یا علی الی ایلی ہسا مقصود نہیں سمجھانا مقصود کئی بڑے جناب جی علی محبوز علی دی محبت کا دم بھرنا لے دلے رات ایڈے جناب مولا علی دی محبت جناب جی ہوئے کتا ہے جناب جی کوٹ کوٹ کی, تیہاں, مولا کی تیہاں, ہم تیرے ہیں جنم کے لیے اور ہیں <تصفح> واہ سد کے جا جنت دیا ٹھیکار <تصفح> نہیں بڑی مہربانی میں ہساؤ واسے تہن یہ گل نہیں سنا سمجھا واسطے علی دے جناب جی محبت کرنے والے تے محبت علی دے ٹھکے دار میں کہا ہوش کہ تیری اونجی اجڑ گئی ایمان والی پیلی ہوش کر انج دوا کرنا سی علی موہباں علی دشک جی عاشق بنے پھر جو نام ہی لینا نہیں توی طریقے لا شیر خدا دیا مبارک اکا آنسو جد جاری ہوئے نا گول سرے انور سیارت رخسارا جدو آ کے اکھا نکلے آنسو نے جدو لے نا بوسے نے چشمان نے نبوت کھول کے ویکیا مارو کی علی، اے پیارے علی دے لوں رولا جا؟. معلوم ہوں علی دا رونا بھی میرے نبی نو نا گوارے <متحد> جڑ علی شانک بک کرے جڑا علی شیر خدا بارے ندیبا قسم دے الفاظ استعمال کرے اپنی مان دسو میرے نبی نو میرے نبی نوکار نے جدو آخر حضرت علی شیر خدا نے سرکار تازیم تقریم نجا لیا بڑے ادبو احترام یا رسول اللہ آکا تو, خدمت تو فرما برداری لگیا میری اثر دی نماز سن کے نبی پاک نے اگوں یہ نہیں آخیا علی تو کی ظلم کیا تیاتی کی تینوں پتہ نہیں اللہ دا جس دے بارے چاہتا ملا کے نہیں آ کے می نے تاکید کر کے فرمایا ہافو الات ہافو ال سلوات سلا تستا کر او نماز قضا کر ہی جس نماز کی حفاد اللہ نے تاکی دن فرمائی فرمایا کہ نماز دی کی حفاظت کرو تے خاص کر کے درمیانی نماز اثر دی نماز کی حفاظت کرو تھی نماز, نماز, نماز, نماز قضا کر چڑی ہے علی تے کی علی تو ایک ہی کیتا ہے نبی پا نے نہیں آخیا ماں نہ کوئی اج کل کا ہونا نا تو لنگوٹا کس کے دو لے ہو جلد کا کوئی نا لنگوٹا کس کے دوالے اے دے وڈے آشک لگے پھر وڈے آشک لگے پھر دیں گے نمک کر گئی آشک لگے پھر پھرتے نمازی پتا ہی نہیں اللہ کی ماننا کوئی تو یقین کرو ایتان پڑھ کے سنانا آب دور کوئی اجکل آ جناب جی یقین کرو کڑکڑ کے کڑک کڑکے آیا ویک اللہ دور ہم نے اللہ کی فرما ردا بول جلال پیا کہ گلا اللہ کا سنا سلا جدو میں آخا ہے نا تو, تو جو بڑی مہربانی میں تے جذبات دی قدر کر بڑی مہربانی پر ذرا غور پہ میری گل پوری اینا, غور گور سنو سبحان اللہ کرنے دا موقع ہوٹ کے سبحان اللہ کے جی کوئی موقع نہ ہو چپ بڑی مہربانی میں تیرے جذبات دی قدر کر کو نہ کوئی تے کھڑک کے آن پتا نہیں اللہ کی آخیا اللہ نے کی پروگرام دتا ہے کہ رب نے کی قرآن چان واضح طور ترما د ستا کانت النا کتاب موقع یقین کرو کہ اج کرتا کوئی بندہ سیاپا پا چڑا تین پتا اللہ دا قرآن نہیں تلا نہیں وا فتوا لا کئی نکاہ توڑ میں یقین کرو کئی نوانل خارج کر چڑتا کئی نو آخ آ بس تھی آن بے ہوگا ماں اللہ یقین کرو خاتو کر چڑ دوں پر سدکے جا رحمتو عالم سن شریف غلام ہے میں بڑی سندہ تاریخ اور بابا تو ہل کہہ رہا بازو لہرا کے مجمع وچ کہہ رہے ہوں جہی گلشا زمے داری نہ ہو رہی ہے ایمان نہ کوئی ماں کا لال توڑ پیش کرے میں دیکھا کن کو پانی تو چ ریکارڈ میرے کول محفوظ ہے اصل کا پھر بریت کے اصل تم رات کوئی نہ کوئی گرنیٹ رکھ کے لیا جن ہاں. <تصفح> کوئی فتوا دانوں کا دن دا مشرق بے ایمان کافر کا گیا اے کے جانا ہاں. کوئی جا گرنیٹ بمب نہیں میرے کوئی دا ہی نا یعنی موڑیاں کا اصلا تو کتاباں ہوں میرے کو کتابی اصلا کتابی سرکار اللہ دی قسمیں میرے نبی نے آخر میرے نبی نے اے بھی نہیں پڑھ کے قرآن سنائی آلی. ساری زندگی میرے کوان دا دورہ پڑھ پڑھ کے تے میرے کو قرآن دا درس درخت لہ رہا کہ تین تک یہ نہیں پتا لگا قرآن دیا خاص کا کر کے دہا ایتان کا بھی تین کوئی پتا نہیں سی لگا کہ اللہ نے تو نماز کی حفاظت خاص کر کے اثر کی نماز ہوئی درمیانی نماز ہو جی بہت زیادہ تاکید کر کے فاہ. بس نہ بس نہ چلو بس بڑی مطلب نچراؤ تو جو میرے گل کرے گا تکلیف میں کرنا گرمی پر جی. تو جوش گرمی لگنی چاہیے خوشگوار ہے بڑی مہربانی ہاں جی سرکار نے میرے کو قرآن دا دورہ تینوں تین قرآن پاگ دیا دورہ پڑد پڑھد قرآن دا درس حاصل کردہ تینوں اے قرآن کی آت نظر چی گزری ان سانتا للمو منی نہم موتا نماز مقررے نماز کا وقت مقررے تقرر پڑی فرض اللہ کا چڈ دتا رب کا فرض جناب وہی پرواہ نہیں کیتی نبی نے ڈانٹیا نہیں آخو صلی اللہ ہو سرکار نے ڈانٹیا نہیں ناراضگی کا اظہار نہیں یہ بھی نہیں آخ کے جناب میرا مطلب کعبہ دی بات غلط دی زبان کنچی نہ پاؤ لکھ روپیہ نقد نام سر قلم خون हक साचे तायों तो पा पेट विच वाटते जे वाटना पवे तो शायद छड़ के ना नसन यकीन करो तुम ایمان غلط بات ثابت کر کے بخا لکھ روپیہ جی اج تراوی پڑھ پڑھا کے نماز شادیاں پڑھا کے مہینہ جناب میرا مطلب نماز پڑھا کے پڑھ کے پتہ نہیں جناب ہو رہے دو ہزار مہینے کا جناب وزیفا لبنا سو کہ ہوئے ہاڑی ساؤنی تا کہ ہاڑی سا بھی لگے ہوئے پتا نہیں ہاڑی ساؤنی تو لگا لبنی سوئی دو مہینہ لبنا سوئی جو بھی تہ مقرر ہے وہ سو پر پتا لگے ہاں جڑا بیان کیا والا گلت سابت کرے ایک بار کٹھا لکھ لوے لکھ لکھ پتا لگے جناب جنابی نالے مبلغ علم دا پتا لگے مبلغ, مبلغ. کیا بھائی تو میرے میرا میں چڑھتا پڑا سرکار نے علی دی اثر دی نماز ہوں کلا ہولی نانٹیا علی ناراضگی کا نا اظہار کیا یوم <تصفح> علی منانے والے توجہ علی شیر خدا نئے قرآن دیا ایٹا پڑھ کے سنا کے جناب دی تنبیہ کیتی <تصفح> نہیں علی دی اثر دی نماز قضا ہوئی جناب جس وقت سرکار علیہ وسلم نے ویک میرا علی نماز کے فوت ہونے تے رنجیتا کوئی ہوئے افسوس ہوا اکھان سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دے گورے گورے مبارک نورانی ہاتھ اٹھا دیتے تے اللہ دے حضور ارد کیتے یا مرلا ہے برداری لگا ہویا سی یا نبی محبوب پیغمبر محبوب برداری رہ کے اثر دی نماز تیرے محبوب دی خدمت کر دیا قضا ہو گئی ہے یا اللہ میں تیرا نبی تیرے حضور دعا کرنا مولا علی دی قضا نماز ادا کرنے سورج نو واپس لوٹا دے علی نہیں منتے وہ منہ پے کون کہہ سنی علی من دے میں یقین کرو اور یقین رہ تو جو بڑی مہربانی بڑی مہربانی سنی علی ن نہیں منگ ہے ایک ویلی تو بڑی سر مار کے آتے مولا, پاکو مار کے مولا پاک منا تا بڑی سور مار کے مولا پاک من والا مولا پاپو منا تا ہساں حسین پاک منا تا ہساں سا کو علاوہ نہ کوئی علی کو گمنے نہ کوئی حسین کو گومنے کا برا سروا میں خیا سج کے تیری سوچن دانی تو جا ایمان پورے پاکستان چر کے وے کدی اس انداز نارا تو علاوہ کسی اس انداز وجہ کسے مار کے وہایا بھی ہے جی میں سنی مار ہے نا. اا سن جس طورا من دے پہ جس طرح تلی نیا سی انج نہیں دے جی منیا تنیا پتا کم ذرا بہ جیلی نے چیٹ لکھ دیتی نا چیٹ رکا لکھیا رکا محترم مکرم جناب ادا کے صاحب محترم مکرم جناب صاحب کہ میں الحمد یعنی سالان کلاس تک میں نے تعلیم حاصل کی فلاں فلاں لائبریری میں میں نے جا کر کتب حاصل کر کے ان کا مطالعہ کیا بڑے بڑے اپنوں کے پاس بھی پہنچ کر میں نے جنابی کتابیں طلب کر کے یعنی ان کی ریسرچ کی آج تک مجھے اسی ایسی, ایسی معتبر کتاب میں سے یہ بیان نہیں ملا اور نہ ہی دیکھنے میں آیا کہ مولا کائنات نے ابو بکر عمر عثمان کے دور خلافت نے ان کے خلاف سدائے احتجاج بلند کی آج تک میں نے بہت کتابوں کا مطالعہ کیا لیکن مجھے آج تک کسی موت بر کتاب میں سے ایسا بیان نہیں ملا اور نہ ہی میری نظروں سے گزرا ہے آخر وجہ کیا ہے آج چودہویں صدی میں کھڑا ہوتا ہے بیان کرنے کے لیے غاز کرنے کے لیے وہ کہتا ہے ابو بکر عمر عثمان حق پہ نہیں تھے گاسب تھے یوں تھے وہ تھے جو بھی کہتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں لیکن اگر وہ غاسب تھے تو علی نے ان کے خلاف سدائے احتجاج بلند کیوں نہیں آخر وجہ کیا ہے ہون جناب رکا جاوے کہ جواب پتا کیا آتا ہے مولا پاک کو من والو ہن جناب رکا جا تو اگے جواب پتا کی آدلا پا کو من والو <تصفح> اصل چات ایک پاس ابو بدر عمر اسمان تک پاس علی اکلا مڑ کلا مقابلہ کردے جواں تری کریں دی تو کر شہیدان یاد منانی نہیں چاہی دی تینو امام نہ تیار جناب دی روساخا تو کربلا دے شہید دادا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے کل بلا دے شہیدادہ تذکرہ جو کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے کہ کل کے میدان میں حسین نے اپنے چھ ماہ کا شاہزادہ شہزادہ شیر خار بھی ددہ کروا دیا ستارہ سال کا جوان علی اکبر بھی ضبع کروا دیا کاسم عباس کو بھی شہید کروا دیا حتیٰ کہ اپنے بھائیوں کو بھانجوں کو بھتیجوں کو اور تمام رفاقات کو اللہ کی راہ میں پیش کر دیا اور سب بھی سال سے زیادہ عمر پا کر بڑا پے کی عالم میں تیروں تلواروں کے سینکڑوں زخم کھا کر اپنی جان بھی جان آفری کے حوالے کی لیکن کسی ظالم کسی یزید پریب کے سامنے حسین نے سر نہ جکایا کر کے حسین چکا نہ دعوت دور کا فکر دینا کہ حسین کا اپنے پتر سے دیبا کر والا ہے کروا لہید کروا لان جی شہید کرا لتیجے سے عید کرا ہے پانجے شہید برداشت نہیں پلیت اپنا امی تسلیم کیتا اور ذرا غور کرو کون اے رب دے شیر دا شیر ہے بولو اے رب د شا جرا نہ بولیا ٹبری فیری بولے ربردے متعا ل تو جمع والی بھی بین پائے گی تینوں پتا ہونا چاہیے سی بھی اسے شیرے خدا دزمان سے غلام ستوے لانا پھر سڈے تکا ٹوٹ گیا تیرا اپنا ٹوٹیا کلوتا آئے کہ کچے داگے تھی دن بڑی ٹوٹ گئی نکاح ٹوٹ گئے نیڑے ٹائپ کر سیاپا پا چڑے ایک اٹھ دیں خطبہ بھی کون کرنا اس بلا نہ بسم اللہ نہ دروشی نہ اللہ لو پکا درگاہ دکا اٹھ دیں اوتری جو کسی نے مسلمان نہیں رین نہیں روے ختبہ دینا رہی ہے جن سارا کنبا کھوا لیا آپ بھی بڑھاپے دی عمر میں اپنی جان قربان کرنی تام شہادت نوش فرمانا پسند فرمایا تو یزید سامنے سارا اپنی مانت راگور کالے کون ہے ایک پاس امام حسین اکلا سی سارا کنبا کھوا کے میدان کربلا خون دے نال دبڑ کر بلا کتنے سیل ہار پلیپا ہے جوان جان علی اکبر کا لاشا آیا ہے محمد جناب جانے جیسے بہادر کا سر تن جاشا نظر آ رہا ہے ایمان نال خونی منظر دیکھنے کے باوجود سارے کنبے نبا کرا کے باوجود شہید کروا لین کے باوجود تنے تنہا کلہ امام حسین ایک سے اللہ حسین تے دے ایک یزید نہیں پانچ نہیں دس نہیں پناہ نہیں سو نہیں ہزار نہیں دو ہزار نہیں پانچ ہزار نہیں دس ہزار نہیں تقریباً پچی یزیدی مقابلے اور ہزار یزیدی مقابلے پہ توجہ ہزارہ یزیدی مقابلے تھے تو جو تے کل مولا علی دا شیر پیارا حسین شیر شیر ہزار چکیا نہیں ڈگمگایا نہیں ظالم دے سامنے سر چکایا جی رب دے شیر, دے شیر حسین کی جرت بہادری دلری کا عالم ہے تے جلا رب دا شیر ہے وہ کلیر ہوئے ی بھی سرمار ہے پاس ابو بکر ایک پاسے علی کلا کل مڑی کلا کل تینوں <تصفح> دا مقابلہ کار سلوار سلگے جا کر جڑا چند तेरा नहीं होएगा कोई जेरा पुष्ट है धेरा नहीं होएगा जरा کے رہ گیا تیرا علی کو یہ دبک رہی کوئیلری چکبا ہے نہ چک کسی سر ہے بلکہ اللہ دے فضل اللہ تعالی آلہ وہ پیارے علی جنہ کے بارے میں پیا کہ چوتھا یار شیر ہو د یار شیر خدا سادا بھائی چوتھا یار دادا نام علی سردار یادا نام علی سردار یادا بھائی میں تم چون ہل چل نچ دی د یارے ری یار یا بڑی رب دی قسم اٹھا کے کہنا شیرے خدا دا ابو بکر عمر عثمان دے دور خلافت چ ماش رہنا اینا دے خلاف ویا صحابہ سلاسہ دے خلاف خلافہ سلاسہ دے خلاف سبا احتجاج بلند نہ کرنا اس بات دی بیجن دلیل ہے کہ آپ نے اونا دے دور خلافت نو حق پسلین کیتا ہے اور مولا کائن آدھا مکتوب شریف پڑھ کے لے ہو بے لیا اے گے کیویں کریندہ کریندہ لمیاں سورہ مار کے چار سورہ مار ایک گھنٹے کائنات کوئی کچھ آیا لیا ہوئے گا نا آڑے خطیب آ جناب یسوی صاحب تین نے اللہ کے فتح فکیر کو تاریخ منگی قسم خدا دی گی کا کرایہ بھی نہیں دتا وا پر کوئی نہ میں نہیں منگیا اللہ دی قسم میں جناب حکم سی اللہ آؤں گا میں ان شاء اللہ اتنے افطاری کر کے اتنے آواں گا تے اتے آ کے ایمان نل میں جناب صرف ایک پھوکے کے پانی کا گلاس ایتھے پیتا کوئی ٹکڑ کا مطالبہ نہیں یہ آؤں ایسی جگہ پہ بٹھا جا سی ہو تینوں شرم نہیں آدی اے سی والے کمرے مانگنا تینوں امام حسین دے کربلا دے میدان دن دکھتے پیاس سے انہوں دی تڑپ دا کوئی احساس نہیں کیوں ہوں سو اب لگا کرنا پر جا مت کرتا پیسہ مکتوب شریف مولا کا نات بل اٹھا کے دیکھو حوالہ نوٹ کرو نہ جلب بلاگا دی بہت متبر کتاب اس ملا مقتوب شریف اور مکتوب شریف دے الفاظ لوٹ کرو مولا کائناب پر مانو جس اصول جس طریقے نال نے ابو بکر امر اسمان کی بات کی اسی اصول اس طریقے میں الی کی بیت کی مکتوب شریف دی ترتیب دو کہ جس طریقے نال نے ابو بکر امر اسمان کی بات کی سے اصول سے طریقے لوکا میں علی دی نامہ دی ترتیب بسن دئیے پہلا خلیفہ خلیفہ ہے برہر خلیفا دلا فصل ابو بکر صدیق نے دوجے عمر فاروق نے تیجے اسمانے غنی نے چوتھے مولا علی پھر کیوں نہ آکا ساڈے کملی والے ہر یار ساڈے کملی اداؤ رے روح مینہ ترام رد ترو ند لینا ہی ودی د رہے حل انہ دیا شانا میں فرماندہ سالکا سالکا ماسالو ہوں سوراتے و ماسالو ہوں فی الو آبو بکرو امرو سرما ہے در تو میں جا ہو در تو میں جا ہے در تو میں جا ہے در تو میں بکرو امر سر می در تمو سچ کملی وال ہر یار سونا ساڈے کملی وال ہر یار سونا اللہ علیہ وسلم عردوان اللہ تعالی مجمن میں آج کل دوستوں کے توجو کران علی کا علی پیارا لی جا ویخ بظاہر ویخن بظاہر بازار تو جو ویکھن بظاہر مارا جیا دبلا جیا پتوا جیا نحیف جیا کمزور جیا پر حقیقت شہزور جیا زور جہ علی شان نے دین کرنی آدمی میرے نالا میں دس دسا علی دی شان بیان کی جا نہیں شانا خارجی نہیں علی شانا وہاں دنیا کو سیاپت ہے علی دی شان نہیں منتا جاب کرمر اسمان شان نہ جی الحمدللہ اہل سنت نا جی گروہ نبی پار مستفا صحاب نا لاگا تم برقت ہی مانا اہل سنت میں آئے میں تین تو مبرولی دہ نے آپ مانے کہ الحمد اللہ اہل سنت کا دیڑا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب بے حز نجم ہے اور ناؤ ہے اتر رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے رسول اللہ کی نجم ہے ارنا ہے اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب میں من دور ہو الحمدللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ رسول بولو میری مجمن تو میں اد کرتا پیاروں کا نو جی بلا ہر مارے جائے پتلے جائ ڈلے جائ کمزور جائے پر حقیقت شاہ زور نال بول زور چاہ کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھو علی رضی اللہ والی روٹی کھا رہے روٹی سکی ہوئی جمع دی روٹی کانے کھانے میرا وی ہو روٹی کھانے کانے پسینو پسینی ہوئی یعنی کمزوری دا بغا جسمانی کمزوری دا یہ حال ہے کہ کمزوری کا عالم ہے جسمانی روٹی کھاندے پینے چبانے تے پسینا روحانی جوش تے قوت دی واری سے دی آسم ربئی بظاہر نعیف تے کمزور پر حقیقت شہزور مولا علی خیبر دیکھی لینا پٹ کے سٹ دیں دربار کیوں جی کو پیدا ہو گیا ایک یو جی مرہد شوق پیدا ہوا اس میں دیکھا مسلمانوں پہلوان ہے وہ بڑی شوہرت ہوئی کھلوتی ہے پہلوان علی الی کان ہر پاس علی علی, علی. علی. پہ ہوں دی. اور کیا پیارے اندارے سنی بھی کھڑے کہ گوام کی ہر گلی ہے مدی نے کی ہر گلی ہے امیہ اجی دردی دی دیکھو علی علی ہے اجی دردی دی دیکھو رج اللہ خدا پہلوان ہوسکم یو دیا کا یودیاں کا بڑا منیا پروانیا پہلو بڑے بڑے میدان انہیں سر کتے بڑے بڑے میدان میں گیا فتح حاصل کر کے آیا علی شیرے خدا دی پہلوانی کا جدو چرچا سنے ہو سنا تو کر سواری تے سوار ہو کے تے آیا شہر والا کہ والے میں مسلمانوں دے پہلوان وال بھی دو ہاتھ کرنے بھی میدان سر کرنا اے بھی میں میدان مارنا میرے والد دیکھو گے تو مزہ آنا جی جی بند رہنا جناب جی ادھر ادھر یا تھلے تو رکھی تو پتہ نہیں لگنا میں گل کتنے کر گئی توجہ آیا مرحس سواری سے سوار ہو کے تے شہر چ جدو شہر ہوا تو اتفاق نل جس نل پہلی ملاقات ہوندی اوہی مسلمانوں دا پہلوان علی لیکن وہ نہیں جانتا اے علی کہڑے ہویا نا کہ او جوان تو جو, او جان جدو آواز سواری چڑھ کے آنے والے نے آواز ماری نہ تھے او جوان میرا دیکھ اوہ بظاہر مارے جا پتلے جا نہیں جا کمزور جا بظاہر آواز سن کے اج کر کے جڑا گردن نو تھوڑا جہ پھیر کے اج سواری تع والے ول ویخ دیئے ہی تار گئے تارنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے کیا اونا, تار دے کیا اونا پہچان دے او نے جنہ دے بارے سرکار نے فرمایا آنا مدینہ العلم و علی جن بابوہا اے او نہیں جنہ دے کول اکوار جبریل بھی روح بدل کے آئے تیز بدل کے آئے پھر آکے کہا دے نے علی سنیا تسی علم دے شاعر دے دروازے ہو آپ نے کہی شک والی بات ہے سونے کے منہ نکلی ہوئی پکم دور شہر کے علم پروازے ہونا اس وجہ جبریل کتنے اس ویلے جبریل جے کوئی ہوں کیج کل کمپنی دے نمائندیاں دی طرح فوری طور پر دسو سو حمل ای کوئی سوال کرنا اینج کیا پوچھنا جبریل کتوں گلاب جانا سب جبریل کو دیکھ اجکل تو ہوا نا یقین کرو تو راڑا پا کر چلک کے کہ سدکے جانا وہ مستفا دا سی سے علی کوئی وابی نہیں سی صحابی سی میرا اینڈ گا نہیں کر گئے جو کر کے نظر نکایا پھر اینج کر کے نظر اٹھایا بس ایچی کرنا میں سارا تے ہر پاس زمین تے نظر دوڑا کے دیکھے آسمان دیاں بلندیاں سجرا تمتا دیا, دیا. دیا. چوٹیاں بھی نظر مار کے ویکی میری جبریل دے نظر نہیں آیا ملو مجھے جبریل تی <سلام> <سلام> <سلام> جدی وسط لگا تو وسط ہالے نگر کرے تے نگر اٹھاوے تے دی ساری کام آسمان جہی وسعت نظر تسط علمی کا حال ہے یہ میرے مستفا صحابی ہے تے جس مستفا صحابی وسعت نظر تبست علمی کا حال دے آقا کملی والے امام امدیا دی وسعت نظر تبست علمی کا حال کی ہے اتے بیٹھیا جنا زمین دیا تہوار بھی ویخانہ دیا تے چوٹیاں بھی ویکد سدا نبی مدینے مستفا آباد کی جامع مسجد چان والے اپنے غلام مولا علی منا گئی او جوان ویسد چان گیا سرمایا کی گل ہے پہلوان بڑا جوان سی سمجھو یوتھ جی فور ہوتا نمائندہ یوتھ فورس یہ پتا دے یوت فورس تلک تربیت حاصل کی گل ہے پہلوان کہار پتا تے دس شہر چ کوئی مسلمان پہلوان علی ہوئے میری پتا تے دس مزہ آئے گا تینو علی نال کی واسطا تینو علی کی اے علی کا پتا پوچھنا لیا کی آخنا علی ن کہند میں پہلوان بڑے بڑے میدان مارے نے شکست نہیں کر کرنی ہے میدان سر کرنا مسلمان نو نیچا دکھا میدان بھی مارنا الی شیر خدان جی دس آپ نے پہلوان سواری تو میرا تھلے اتر میرے ہاتھ چھ پا میرے نالشتی لڑ میرے مقابلہ کر جی میرے کو اجن کہ اچھا اے دا مطلب دے وے کے سرو علی تو توں ہی چاہیے تو اسی نا اجن کہ پر کہ انداز مسلمان ہوتا پر ہے ہی ہوتی سی <laughs> اے اکل یوڈیاں نہیں سی بولو اکل مت مت سوچ کھاٹا ہی سارا یوڈیت ہوا سی پھر اور منتھ پتا دس یار آپ تینوں جو آخر ہے تھلے اٹ میرے ہاتھ چھت آ تو چور تھے جناب مستقفا تقریر کرنے واسطے ہاتھ ہوا اے اے مجمے چھوٹا جہا بال میں میری جناب جی آد کے سلام علیکم جی میں رحمت اللہ برا تو بچے بیٹے کی حال ہے پتر کدھر آئے آخر جی اج سڈے مستفا بال للیا بڑا جناب جی کئی دنوں تو چرچا کاموں کی منڈیا مولوی رضوی صاحب آ رہے ہیں تو میں اب دی تقریر سنن واسطے آیا ہوں میون مل پوے اگے اے گل مینا اس گل سن کے اگو چاہے میں رجوی صاحب کی تکریف سننا میں بچے نو کے پترا تو میری تکریف سن لی رجوی کی سن میں اس بچے دے سامنے کرا تو بچہ بھی پوتڑی کی زبان پتا پتہ کیا کہ اچھا اے دا یہ جی اچھا مطلب یہ بچا بھی توتری زبانگا جی پر کس نے رب دس یوی نالوں کرونا درجے اس بچے کی اکلواد یو بولو یہودی یو یو رہی سمجھ ہی نہیں سو پی آپ میرے ہاتھ چھت پا مینو ہٹا جائے سمجھی آج پھر تو دس دیں آگ آ کے یہ جدو کی گل ہوئی نا انہیں آنڈا بچا چھیٹکا جا ماڑا جہاں میرے شگل چ پی گیا کہ اے چوہت بھی سوجی تو للیانی علاقے نے لگ پہ چن بندے کا نلیانی علاقے کا جناب جی شرارتی بچہ نہیں یہ دے دربار دردی ہے تو آفتا سہدی ایویں نہیں پر گل کرتا سوچ سمجھ کے سمجھیا نہیں تو جو کر میرے دیکھ سواری, دے اتے تھے. اینجا ماری سو سواری کھچ کے, تے. چالا دور کے لان. چاندو یہودی سواری چند قدموں اس یہودی کی سواری جی اگے گئی نا ہوں اس یونی کی یہود آنا غیرتوڑ دی چگلا ا بےکوفا تر روس تمے دما اپنے آپ کو ظاہر کر بیٹھے وہ سامنے اپنے آپ نے بڑے میدان یہودی یہودی آنا اتل جنجوڑ کے انداز میں ثابت کر کے دینا روس مارے جا چیٹ کے چیلنج کر ہی دتا ہے اگر آتا میرے پیڑ پا میرے ہاتھ چک پا مینو ٹا جا سمجھی علی نایا تو توں وہ ایو ماڑا جا چڈ کے تیرہ تر پیا اور کدھر تیرا توا ہی لا دے کل یوتھ فورس کا خدم لگا پھر پیشا کارس پیشا سرپرست سواری تو تھلے ماراجا تروال مار سو تھلے سٹ لیا سولہ چاول پر ان پتا سی وہ مسلمانوں علی ہے یہ سیڑے سدا ہے نیو کی پتا سواری دی لگا کی لگام کھینچی سو کول آیا کو سواری تو ترک مار تھلے اتر کے تھلے گی آئی لوا میرا اپنا ذور پہ اس بیان کی روشنی جو میں کہنا کہ جڑی جی چیزاں سامنے آ رہی نے یہاں چیزاں تو سابت ہوں کہ مولا کائنات نے دل ہی دل میں آخیا آئے گا امرحد توں نے بھی چا لا ل ایک بار ہاتھ ہاتھ پیت چنیا تو پٹخا کے کنڈ پر سواری نہ شیر کی نیا کھنا. آہ آہ آہ آہ؟ تیرا بھی چا لا لوا جات چھ تا لین دے جے تیرا جنابا نہ کرا میرے ندی پا بلام تو شیر خدا کھے آخنا ویکو ایک پاسے آڈا موٹا اچا لما جوان مرحب ایک پاسے مارے جا نہیں جا کمزور جا بظاہر ہو حضرت مولا علی نے اینج جدو ہاتھ چھت پیا نہ میرے دیکھو گے تو مزہ ہے این جدو ہاتھ چھت پیا نہ علی شیرے صدا دی روحانی قوت جدو آئی نہ جناب جی جوش زہر نہ یقین کرو مرحب دیاں اکھان اڈیاں رہ منہ تے, تے تریلی چھٹ پئی تے ہکا ہاں بکا مارو جنو میں کمزور سمجھتا تے بڑا شاہزور جنو کمزور سمجھتا سا یہ تے بڑا بڑا شاہجور میں کمزور سمجھتا سا ایمان زمین آسمان والا مندر دیکھے آ تاریخ شاہ ج کتابا گواہی مولا کائنات نے اس مرہب پہلوان گلد نٹہ زمین سی ہک تے سجھ کے ہکتے سواری کی مزہ آ جائے گا جگہ جگہ مولا کائناات ہک تے سوار ہوگا مرحب دی چھاتی تے سوار ہوگا مولا کائنات ہوا کچھ کہ کی, کہندے یا ہو شاعر اسلام بیان کر کی کہ جلا آئیں وہ گلان بھی سارے سلام بیان کرنے کی کہ سے لڑ سکے امرحد علی سے لڑ سکے, مرحبت تُو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر ہے تُو علی سے لڑ سکے تیری عقل کا پھیر تلو بڑی ہر وا خدا نہیں آیا ٹبر جرا چپ کر کے بیٹھا ٹبر ہیر ہے ایمانداری نہ بولو مولا والی پت مارن جا جنادی بوحل کو کام لگے بزرگ اپنی بزرگی کے پیشے نظر جبان اپنی جوانی کے پیشے نظر بچے اپنے بچیا والے انداز نو نظر آپ اندر باہر والے سارے بولو کہ ترتا کی لوگ بڑی ہر وو سو تاک کیرا تو جو کرو نا وہ بھی سنو کہ علی سے لڑ سکے تھلے پہ لاش تعلی خدا دیتے چڑے پر علی سے لڑ سکے غلط گل انداز میں علی نہ لڑنا تیرا غلط انداز ہے تیرا غلط ہوش کر ہوش کرنا بس پٹھی کرنا تیرا غلط انداز ہے آ تیرا غلط ہے علی سے لڑ سکے تیرا غلط انداز ہے اور افر کی پدی ہے تو اسلام کا باز ہے کفر کی آخو کفر کی تم کا اسلام کا وہ ہے اسلام کا کام ہے چپٹنا ایج چپٹ کے جناب اپنے جناب شکار نوٹ اور تفریو پی دیے کرتا میں مقابلہ کروں کرا میں میں میں نہ کرے جڑی بہتا میں میں کرے چھری گردل سے دی دیو میرے دیکھو ہے کوئی پہلوانی دا شوق رکھنا میں چونکہ پہلوانی دا بھی شوق رکھنا الحمد للہ مینو جنابی پہلوانی کے گروی ہوندے نے تاکہ کوئی نڑے نہیں لگتا میرے یہاں پتا ہوئی نہیں جی نےڑے ہونا دٹرا مارکیٹ پڑا پتا نہیں یقین جی کرو آج درد بڑے بڑے سان ہی مانے وان بھیڑے ہی لگے ایک کوئی بس گل یہ کڑدے دردار مزارن دل میں کھڑنا مکر مدین میں کیا نانا مینو بڑا واہ پیار ہے اے تک میرو مکے مدینے دے والا اور دے رہنے نو تھانے دے والا اے میرے پا ہی مکے مدینے تیرے پلے کی ہو تو سانو مکے مدینے کھڑنا جہے ہر ویلے بچارے دے جا سکا ہے خدا ہی بوٹا پٹے گا جہی ہر ویل میرا مدد لگے گی وہ کمتے نے بچارے مکے کا امام آئے دو جی سان بڑی ضرورت ہے فلانے علاقے جو مرکز بنا دو جی سانچانے کا مطلب ہے کوئی نہیں کنڈ پرنے پٹکا پر کے زمین سے سڑک جواری کی تو جتنے پہلوان کامیاب پہلوان کا کم پتا کی ہوں اور اپنے ہاتھ پیر اپنا ہاتھ پیر جا جی ہلانے جلانے چڈ دینا پھر نہیں کو زور زور ل اتنے ہکتے بہ کے نہ وہ پھر پتا اینج ہاتھ چھ کے نہ پھر پتا لوگوں کر لگے جناب جی ویک لو لگے تھے جناب سارے جناب جی کنڈ پوری وے لو لگی مولا کا مان لو مرب وہ علی کا پتا پوچھنا لیا وہ کچھ ہل ہاتھ پیر مار رہا ہی گا ہی رہ گیا سہلوان کام ہوں ہارنا ٹکور گیا وہ کوئی ہاتھ پیر مار کوئی ایل کوئی کاروائی کا مرح وہ مرحلی کا پتا پوچھنا لیا میرے والے ہو میرے والے کو چلی دا پتا یقین کرو مرحب دی جان شکنجے آئی ہوئی یہ پہلوان مرحب دی جان شکنجے چی جرت نہیں سو پی اک پھر کے اک پھر کے اج کر کے علی شیر خدا ہکے والے جدو ویخو سنا کہ ان میں نو چھڑ دے ہی نہیں ویخ میرے والے آل کچھ الی کا پتا جی اناف لایا نا انہیں اپنے آپ کہ یہ تو چنڈ نہیں چھڑتی ویخن تو بغیر اے جی شرمندگی ندامت دی وجہ ٹک بن کے نہیں واقع چلن والے جتنے ایج کر کے ویک کے نظر چکا رہتا ہے علی شیر خدا قرمان مرحلہ تو پوچھ علی دا پتا کہ میں علی دا پتا کی پوچھا علی تے میری ایک تڑیا پہ نظر آ اگ پتا گل کی کردہ جن اسلام نے بیان کیا کہ یہ کستے فاس مجھ کو آج تلی بار ہے یش کستے فاس مجھ کو آج تیلی بار ہے اور دل یہ کہتا ہے کہ تُو خود تر کر لار ہے نہ جانا آئی جنہ اسی یاد منا رہا الحمد للہ رب دیر جس ربر دے دے شیر امام حسین بہادری دلری کا جیسا کہ میں عرض کر چکی ہوں اور ابا جان مولا کائنات دی بہادری دا دلیری دا عالم بھی دی ویخو اللہ کے حضور دعا کرنے تو جو آخری بات کہا کہ میں اجازت چاہوں گا کیونکہ سرگی بھی اٹھنا ہے روزہ بھی رکھنا ہے سب کاما کاجا تھی جانا ہے محنت مزدوری کرنے والے بھی دوست بیٹھے نے میں بڑا مشکور ہاں تصے اوبل آفر ماشاء اللہ بڑے ذہق حاضری ناجری دلت مولا کائنات مولا دی شیرے خدا واسطے نبی پاک نے تو جو میرے وال بھائی تو جو بال بائی توجو ایسا ختم اکل کے دعا کیتی ڈبا سورج بولا ڈوبا سورج واپس آیا اور الفاظ دلیاں دے گھروں بھی پیش کر دیا کتاب کا نام خیر آلے دلیاں دے آ دا چوٹی کا محدس کہہ دکھتا اسی پران کی روشنی غروب کے علی بنے طالب پر آپ کی دعا سے سورج واپس لوٹ تا تاکہ علی نماز اثر ادا کر لیں <سؤال> الحمدللہ نبی نو بھی اللہ نے بڑی طاقت دی بڑی طاقت ایسے طاقت والے اور مولا کائنات اللہ تعالیٰ ان غلامی اختیار کرنے کی توفیق دے و سلام پڑھ کے دعا خیر کر کے جانا ہے لیکن و سلام تو دعا خیر تو پہلا ضروری غلام ایسے سلام شمع بز میں داعت پہلا شمع بز میں دایت پہلا جس مسلم نے دیکھا انہیں نظر اس نظر کے بسارت دلام رحمت پہلا سلام سم ہدایت پہلا متے آلہ ہزرا سلام کا جانے رہنا ٹھیک لان سم بزن بےلا مجھ سے خدمت کے قدسی کا رضا موستاف جانے سلام سم بدلے کے آخری پیار رسول یہ سلام شہرا ہاں رنگین گلاب نا گلزار چاہیے رنگین یہ غلاب نا گلزار چاہیے سار چاہیے تہ کا مجھے ایک سات چاہیے اور دنیا یہ دنیا نہ مجھ کو مال کا امبا چاہیے دنیا بار چاہیے مل کر کہہ دیں چشمے کرم حضور کی اک چاہیے چشمے کرم حضور کی بار چاہیے چشمے کرم حضور کی چاہیے مجھے تسلیم ہے مگر کعب کی عظمت مجھے تسلیم ہے مگر میری جبی کو چاہیے سن چاہیے میری جبی چاہے سردار چاہیے پڑھیے چشمے کرم حضور کی اک بار چاہیے چشمے کرم حضور کی اک بار چاہیے اور یوسف سب زمان ساتھی کہتا ضرور آ یو سا کا بھی کہتا ضرور آ